اب آخر میں میری گزارش ہے میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جس مشدد گروہ کی آپ بات کرتے ہیں جہاد کر رہا ہے اور کئی سالوں سے جہاد کر رہا ہے اسے نصرت کیوں نہیں ہوئی اسے کامیابی کیوں نہیں ملی آخر کیا وجہ ہے کیا رکاوٹیں ہیں کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد کتنی دیر چاہیے ستر سال گزر چکے ہیں ستر سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی جنگ آپ کو یاد ہے جو ایک سال مسلسل لگی ہوئی ستر سال ایک سال کوئی جنگ ہوئی جنگ کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہاں ریاجیت اور یہی جنگ میں ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے مسائل ستر سال سے آ رہے ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا سب سے لمبی جنگ جو ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ طائف کا حصار ہوا تھا جب طائف کو گھیر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبا تھا ایک مہینے کے اندر بھی فیصلہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ایک مہینے کا انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اپنا گوالے نہیں کیا اور سیدہ ابو بکرا نام یاد ہے کہ آپ کو ابو بکرہ جانتے ہیں ابو بکر نہیں سیدینا ابو بکرہ رب اللہ تعالیٰ اجمعیم انقرام بکر الطب ابو بکرہ کیوں ہے ان کی مشہور حدیث ہے کون سی رقو میں شامل ہونے والی وہی صحابی ہیں یہ, یہ طائف میں تھے اور اسی قیلے کے اندر تھے جہاں پر مشرقین چھپے ہوئے تھے طائف کے مشرقین جب حصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہاں سے بعض لوگ نکلے اور اسلام کو قبول کیا ان میں سے یہ یہاں ابو بکرا رضا انہوں رضا انہوں تھے ابو بکرا کہتے ہیں پولی کچھ پولی جانتے ہیں جس اوپر چھت پہ لٹکاتے ہیں اور رسی سے باندھ کے اسے کچھ پلی اسے بکرا کہتے ہیں عربی میں تو ابو بکرا یعنی پولی والے وہ کیسے انہوں نے کیا کیا اتر دے سکتے تھے بڑا قلعہ تھا انہوں نے ایک پولی باندھی وہاں اوپر رسی کے ذریعے آہستہ آہستہ نکلے تو ان کا لقب جو ہے ان کے جو کنہیں ابو بکرہ وہ بکرہ رکھ دی گئی اس دن سے تو وہ بکرا سے ان کا نام نہیں جانتے ابو بکرہ سے مشہور ان کا نام ہے مشہور ابو بکرا سے اگر ان کا نام کے لے لے تو پتہ نہیں چلے گیا کہ کون سے صاحب ہیں بہرحال تو لمبی جنگ ہوئی ایک مہینہ حصارت عائف اس کے باوجود بھی فیصلہ نہ ہو تو لیا کریم سسلم واپس چلیں گے اب غریب بعض صاحب نے کہا کہ اللہ کے پیارے پوان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینا ہم نے انتظار کیا ان میں سے بعض مسلمان بھی ہوئے ابھی فتح ہمارے ہاتھ میں ہے کیوں آگے کیوں نہ بڑھے تو نے علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہیں چاہتے تو ہاں بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ثقیف والوں کو مسلمان بنا کر بھیج اور کچھ ہی دیر کے بعد کچھ ہی دنوں میں مسلمان ہو کے آئے تھے بہرحال جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب میں خود دیتا ہوں ساتھ ہی جو جواب دینا چاہیں ان کی مرضی ہے ان کا بھی حق ہے جواب دے سکتے ہیں لیکن جو میں دیکھتا ہوں جو میں نے محسوس کیا کہ آج کل جو موحدین ہیں ان کو کامیابی کیوں نہیں ملی کیا وجہ ہے نمبر ایک یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو زمن تشا وہ تو دل جمن تشایہ نمبر دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے ان لوگوں پر جو یہ سمجھتے کہ ہم راست پہ حق جہاد کر رہے ہیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ ثابت قدم رہے امتحان ہے نمبر تین اہمی بات یہ ہو رہی کہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے ان معاہدوں کامیابی کیوں نہیں ملی اتنی ستر سال گزر گئے ابھی تک ایک ملک بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ دو گلوک اور چلے گئے ایک تھا دو چلے پھر تیسرا پھر چوتھا نمبر تین شکمن محاسیہ نا فرمانیاں بدکاریاں اب جان دیں گے نا اور بدکاریوں کا اثر ہوتا ہے اور بہت برا اثر ہوتا ہے اور پوری امت پہ ہوتا ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا جو آج امت میں موجود ہے جب تک نافرمانی موجود ہے اللہ تک اللہ تعالی کا حکمت ہے خیر اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے عام جو ہے عام اور خاص جو لوگ جہاد کروں ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے اب دیکھیں مثال دیں تو اللہ تعالیٰ قرم مجید میں فرمائے ہیں ابراہیم علیہ السوات السلام کے بارے میں اب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی ایک سو سال عمر ہو کے اولاد نہیں تھی اللہ نے اولاد کب دی کس کی برکت سے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت مرم عت نمبر انچاس اور پچاس فلما اتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا تتفرمتين جب ابراهيم عليه الصلاه والسلام اور اسحاق کا بیٹا یعقوب اور اس وقت تک زندہ رکھا جب تو اپنے پوتے کو, کو نہیں دیکھا یعنی اولاد دور کی بات ہے بیٹوں کو بھی دیکھا بیٹے کے بیٹے کو بھی دیکھا اور دونوں نبی ایک نہیں اسحاق بھی نبی یعقوب بھی نبی پتہ خوشخبری کب دی جب مشرقوں کو چھوڑا یعنی شرک کے اتنا برا اثر تھا جی اس میں پہلے تھے جی ہاں وہ بھی ان سے تقریباً دس سال پہلے تھے جی ہاں اچھا تو شرک کا جو اثر ہے بدکاری کا جو اثر ہے وہ اچھے لوگوں تک بھی ہوتا ہے یاد رکھیں شرک کا اثر بدکاروں کا اثر صرف برے لوگوں پہ نہیں ہوتا اچھے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے نمبر چار آج کے جہاد میں صرف امت میں نہیں تو امت میں یہ تو موحدین جہاد کرتے ہیں ایک تو نافرمانی امت میں ہے یہ تو بات ہو چکی ٹھیک ہے اور جن کا اثر ان اچھے لوگوں پہ بھی ہو رہا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ان اچھے موحدین صالح لوگوں نے بھی نافرمانی کی ہے اور جہاد کے اندر کی ہے کون سی خودکشی خود حملے اور مسلمانوں کا قتل عام یہ ہوا کہ نہیں بملاسٹوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو بار بار یہی رپیل کر رہا ہوں کہ آج کے جہاد میں ملاوٹ ہو چکی ہے جو خیر اس میں شر آ چکا ہے اب اس کو الگ الگ نہیں کر پا رہے اور جب ایک تو عام گناہ ہیں جب مجاہدین سے نافرمانی ہوتی ہے تو کامیابی دور ہو جاتی ہے اس کی مثال کوئی دلیل جانتا ہے جنگ وہد جنگ وحد میں سابق رام کو گمان تھا ہم جنگ, جنگ جیت کے نافرمانی نہیں تھی میرے بھائی بار بار میں کہتا ہوں زبل سے نافرمانی سابق رام نے نہیں کی ان کو گمان تھا کہ ہم جنگ جیت گئے پہاڑی سے تیر انداز جو صحابہ تھے وہ اترے اور جنگ کا پلٹا تبدیل ہو گیا پورے حالات تبدیل ہو، الٹے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا اگرچہ جان بوجھ کی غلطی نہیں تھی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس کی وجہ سے صرف شکست نہیں ہوئی بلکہ ستر صحابی شہید ہوئے اور عظیم صحابی جن میں سے سیدنا حمزہ حمزد جنہیں مختلف انہوں شامل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے بہت پیارے تھے اتنی ہی نہیں ظالموں نے کافروں نے قتل کرنے کے بعد مصرح بھی کیا مسرا جانتے ہیں کہ میت کی شکل کو بگاڑنا ناک کاٹ دینا کان کاٹ دینا پیٹ چاک کر دینا دل نکال دینا جگر گردے نکال دینا اسے مسلح کہتے ہیں وہ عربیوں میں مشہور تھا جب دشمن کوئی غالب ہو جاتا تو قتل کرنے بعد بھی نہ چھوڑتے وہ اتنی ظالم ہوتے جاہلیت میں اس ہاں؟ کو ہاں کال کاٹ دیا ناک کاٹ دی مرنے قتل کرنے کے بعد ہوٹ کاٹ دیے آنکھیں نکال لی سینہ چاک کر دیا یعنی بدکاری کی ظلم کی انتہا میت پر بھی تو اسلام نے اس سے روکا ہے اسلام نے اس سے روکا ہے کیوں کیونکہ یہ تو مسلمان ہوئے یہ عربی تو تھے جو مسلمان ہوئے اپنی اس عادت کو بریاد کو نکالو ظلم میت پہ نہیں ہوگا مسئلہ نہیں کریں گے جنگ جیتو کچھ بھی ہو جائے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسے جیسے کہ زندہ کی ہڈی توڑنا ہے دونوں برابر کا گناہ ہے سبحان اللہ بہرحال تو یہ وہاں پہ گمان تھا نافرمانی نہیں تھی یہاں پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں نمبر پانچ پانچویں وجہ جو موحدین اور صالحین لوگ ہیں امت میں ان کی تعداد ان کی پرسنٹیج کتنا ہے پوری امت کے لحاظ سے دیکھیں آپ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تعداد اور پرسنٹیج بڑی بڑے اعتبار رکھتا ہے کوئی ذریعے جانتا ہے اس کی جنگ کے بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدی بنائے مشرقوں کو نے خطاب کو موقف یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور سے دن ابکر صدق کا موقف کیا تھا ان کو جنگی قیدی بنا لیا جائے پھر یا تو اپنی جنگی قیدی ہم چھڑائیں گے جو میں وہاں پر انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں یا ہاں، ہاں، یا ان سے پیسہ دے کے مال لے کے ان کو واپس کریں گے یا ان سے کوئی فائدہ ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے احتاب کیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انہیں کیوں کیا ابھی وقت نہیں ہے جنی کے لیے بنانے کا ابھی وقت ہے ان کی گردن کاٹنے کا کیوں کیونکہ ابھی مضبوطی نہیں ہوئی ابھی ثابت قدمی نہیں ہوئی جنگ قیدی بن, بنیں گے لیکن ابھی وقت نہیں جنگ قیدی بننے کا یعنی وہ پرسنٹیج جو ہے قتل کرنے کی غلبے کی ابھی پوری نہیں ہوئی وہ کون سی اللہ تعالی جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور اللہ تعالی کے علم ہے لیکن ایک خاص ٹارگٹ ہے اس طرح ہم نہیں جانتے لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اتنی ہو جائے کہ لوگوں کے عرف میں پتہ چل جائے کہ یہ اس کا غلبہ ہے اس کی اور اس کے پاس طاقت ہے جنگ قیدی بنا کے اور پھر اسے معاف کر کے یا اس کے عوض میں کوئی اور چیز لے کے ابھی یہ وقت اس کا نہیں آیا ابھی تو طاقت ملنی ہے نا ابھی تو پہلی جنگ ہے جنگ بدر پہلی تھی کہ نہیں پہلی جنگ سے یہ ہار ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے اور وہی نازل ہوئی سید نمبر خطاب کے مشورے کے مطابق ہے سیر نم خطاب اندر آتے ہیں دیکھتے ہیں نبی اکریم صحیح صاحب رو رہے ہیں سیر وبرسل کے رو رہے ہیں ارے کیا ہو گیا تو یہ ایڈ پڑھ کے نبی کریم صحیح وسلم نے سورت انفال میں سے تو انہوں نے بکر سزرا امرختار ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کے مشرق مطابق آیا ان کو بہت خوشی ہوئی تو آج کل کے دور میں موحدین جو ہیں ہم کہتے ہیں توحید کی دعوت دو لوگوں میں وہ کہتے ہیں ہی پہلے جہاد ہے بعد میں توحید ہے اور ہم کہتے ہیں پہلے توحید آئے بعد میں جہاد ہے جہاد بھی ہے جہاد کو کسی نے روکا ہے لیکن امت کو آج کس چیز کی ضرورت ہے تو کتنے جہاز دی ہم کہتے ہیں توحید کی دعوت دو ابھی امت میں شرک پھیلا ہوا ہے ٹارگیٹ تو دور کی بات ہے میرے بھائی یعنی جو ٹارگیٹ ہمیں اچیو کرنا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے اس کے لیے کوشش تو کی جائے تو اس لیے ان تھوڑے سے گروہ کو بھی کامیابی نہیں نصیب ہو رہی ہے اس لیے امت میں زیادہ تر بگاڑ ہے امت میں زیادہ تر شرک ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا ان نمبر چھ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں صالحین ہیں جو جہاد کر رہے ہیں جو, کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں وہ بہت ہی قلیل ہیں قلعہ ہیں اور جو قلیل تعداد میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا شاد و نادر ہے نا اور شاد و نادر کا کو کوئی حکم نہیں ہوتا بات کس پہ ہوتی ہے ہمیشہ کسی چیز کے حکم پیش کرنے کے لیے زیادہ جو زیادہ تعداد ہے وہ کیسے ہے اسی پہ حکم پاس کیا جاتا ہے آج کوئی شخص کہے کہ مسلمان امت کیسی ہے کوئی شخص یہ نہیں کہسے کہ سکتے موحد ہیں کہہ سکتے کوئی لیکن اگر اسی فیصد محدود ہو تو بیس فیصد نہ ہوتے پھر کہہ سکتا سکتے ہیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں یہاں بھارت بھی الٹ ہے پانچ فیصد بھی نہیں ہے آج کے امت میں دیکھیں اتنی صوفیت کا ہولڈ ہے دورا محدین دس فیصد بھی مشکل سے ہوں گے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج کے لوگوں کو تحید سمجھ آ رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور اپنے باطل عقائد چھوڑ رہے ہیں الحمد اس توحید کے راستے میں آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے دل میں توحید کا نور جگہ کر رہا ہے اور اس کا اثروں کے جسم پہ بھی آ رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خیر موجود ہے امریکی تھے کہ سارے کے سارے نہیں خیر موجود ہے لیکن کوئی انہیں پکڑنے والا ہے کوئی راہ دکھانے والا ہے جو اچھے لوگ تھے امت جن یعنی جن کو اپنا بہتر اچھا سمجھتی تھی آج وہ کس راستے پہ لگ گئے ہیں آج وہی وہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں ان سے مسلمان خود محفوظ نہیں ہیں آج وہ خود ایک ان کے لیے ایک خوف اور ایک رعب کا ذریعہ بن چکے ہیں تو کیسے ان کی بات سنیں گے نمبر سات اس گروہ کے پاس قو مادیہ نہیں ہے دنیاوی میں اس اسلے کی طاقت نہیں ہے جس پہلے بیان کیا ہے کہ سبب دو ہیں ایک ایمان کی طاقت جو ان کے پاس ہے جو کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہے لیکن دوسرا جو سبب ہے اصلے کی طاقت وہ آج ان کے پاس موجود نہیں ہے نمبر آٹھ آخر میں آج کے دور میں اب جیت جانتے امت بٹ چکی ہے مختلف ملک ہیں یہی مسلمان اگر دوسرے ملک میں جانا چاہے تو بغیر ویزے کے جا نہیں سکتا غیر مسلم بھی جانا چاہے تو وہ بغیر ویزے کے نہیں جا سکتا مسلمان بھی بغیر ویزے کے جا نہیں سکتا یعنی جیسے کہ پچھلے زمانے میں مسلمان اگر غیر مسلم کے ملک میں جاتا تو اس کی تفتیش کی ہوتی تھی آج کے دور میں وہی کچھ ہو رہا ہے کہ مسلمان مسلمان سے ایسا کر رہا ہے وجہ کیا ہے امن و امان نہیں رہا اگر یہ طریقہ نہ ہو تو شاید میں خیر کوئی بھی جہاز نہ اڑ سکے اور کوئی بھی فلیٹ نہ ہو اور کوئی شخص کسی ملک میں جا نہ سکے تو مجبوراً ہمیں کرنا پڑا ہے یہ مطلب نہیں کہ حکمران ظالم ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے آپ کے پاس اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آپ کی پہچان اس پاسپورٹ میں ہے آپ کہاں سے ہیں کس ملک سے ہیں اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں کیسے ہیں پوری تفصیل موجود ہے آج یہ پاسپورٹ موجود ہے پھر بھی مسلمان جو ہے وہ اس ظلم کا شکار ہے قتل غارت کا شکار ہے اگر یہ پاسپورٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں تو آج امت بڑھ چکی ہے اور مختلف ملک ہر ملک اپنا اپنا نظام ہے اپنا اپنا طریقہ ہے کہ جب تک امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوتا اور اتحاد پیدا ہونے کی ایک بنیاد ہے میرے بھائیوں وہ توحید جب امت توحید پہ اکٹھا ہوگی تو توحید سنت پر جب امت اکٹھا ہوگی تب تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی اور یہ سارے کے سارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اگر امت امتوحید اکٹھے نہیں ہو سکتی تو ہم ان کو زبردستی ملا نہیں سکتے یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے بھائی رافزی راپزی رہے لیکن ابھی اس وقت ہمیں ہمارا دشمن ایک ہے ٹارگٹ ایک ہے ہمارا ہم دونوں مل جائیں تینوں مل جائیں دسوں مل جائیں رافزی بھی آ جائیں سوفی بھی آ جائے خبر پرست بھی آ جائیں جو بندی ہے بریلوی ہے قادیانی ہے جتنی بھی ہیں سارے آ جائیں پرویزی ہیں سب آ جائیں سب اکٹھے مل کے دشمن ایک ہمارے اس کا خاتمہ کرتے ہیں بعد اپنا فیصلہ خود کریں گے نہیں میرے بھائی ظاہری واہرا اکٹھے ہونا اور باطن میں نفرت ہو یہ کس کا طریقہ ہے یہود کا طریقہ ہے تحسبہم ہم جمیاں وہ قلوب ہم اللہ تل فرماتا ہے صورت الحشر میں تل فرماتا ہے ظاہرا تم سمجھتے ہو کہ سب اکٹھے ہیں تحسب جمیاں بالکل ایک ایک ساتھ ہیں ایک امت ہیں و قلوب ہوم ان کے دل دور ہیں دل میں نفرت ہے تو پھر اور اس کے علاوہ جب ہم اکٹھے ہوں گے اس بنیاد پر کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اگر راوزی اور صاحب اگر گالی نہ دینا ٹھیک ہے میرے سامنے نہ دینا گھر میں دیتے رہو تمہاری مرضی ہے اگر قبر پرست سے ٹھیک ہے بھائی میرے سامنے تم قبر کا طواف نہ کرنا اگر سے جا کرنا کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر یہ پرویزی ہے تم حدیث سے انکار میرے سامنے نہ کرنا اپنے عقیدہ جو تم جانو ویسے کرتے رہو تو کیا یہ انصاف ہے اگر باطل والا بات نہیں چھوڑ سکتا کیا میں حق چھوڑ کے اس کے ساتھ ہاتھ ملا میں توحید کو چھوڑ دوں میں سنت کو چھوڑ دوں میرے بھائی شر کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا بھی اس شر میں شرکت کا باعث ہے کیونکہ سب سے کم درج ایمان کے کیا ہے کوئی منکر دیکھے تو اسے ہاتھ سے دور کرے نہیں کر سکتا زبان سے نہیں کر سکتا تو دل سے ویلکم آف ایمان ایمان کا کمزور تھے درجہ کون ہے دل سے تو برا کہو یہاں پر تو وہ بھی نہیں ہے یہاں پر سر گالی دینے تو پھر گھر میں جو کوئی میرے والدین کو گالی دے دا میں اسے کہتا نہیں تو میرے دوست ہو ہم اکٹھے مل جائے دشمن کا خاتمہ کریں گھر میں دیتے رہو لوگ کیا کہیں گے لوگ ہاں؟ کیا اچھا ہے وہ کہیں گے سب سے بڑا بغیرہ تھا یہ کہیں گے نہیں کہیں گے یعنی معذرت کے ساتھ اس لفظ کی معذرت کے ساتھ تو میرے اللہ کی قسم ہمیں صحابہ کرام ہمیں اپنے والدین سے زیادہ عزیز ہیں ہمیں زیادہ پیارے ہیں انہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ ان احسان ہے ہمارے اوپر ہمیں جینا سکھایا اس دنیا میں ہمیں اپنے رب کے قریب کیسے ہونے وہ سکھایا یہ نماز کا طریقہ کس نے کس نے ہم تک محفوظ کیا کس نے نقل کیا ورنہ ہم آج بے نمازی ہوتے سارے کیسے نماز پڑھتے یہ دن سارا کا صحم صحابہ کرام سے ملا ہے کی احسان ہے ہمارے اوپر تو یاد رکھیں ظاہر کا اکٹھا ہونا اور باتیں میں دشمنی یہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے یہ یہودین کا راستہ ضروری ہے اور ہمیں اللہ تعالی نے یہودین مشاہباد سے منع کیا ہے یا حکم دیا ہے منع فرمایا ہے ان راستے سے دور رہنا اس میں خیر ہے اس میں برکت ہے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے ہمیں علم فم ہم الصلح کے توفی قطع فرمائے اور آن اور سنت بچنی کے توفی قطع فرمائے ایکچولی میں بھول گیا میں یہ بتا رہا تھا کہ ایمان کی قوت جو ہے ایمان کی طاقت جو ہے دیکھیں ٹائم کتنا ہو گیا بائیس آٹھ منٹ اور ہے میں بات پوری کر لیتا ہوں ایمان کی طاقت جو ہے اس کے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالی اگر ایمان موجود ہو امت میں تو اللہ تعالیٰ اپنی کونی آئے تبدیل کر دیتا ہے مشرط کہ ایمان اور توحید توحید کے لیے ایمان کے لیے اللہ اپنا نظام ہی تبدیل کر دیتا ہے نور علیہ ساتو اسلام کے قوم میں دیکھیں آسمان سے تو بارش آتی ہے زمین سے کبھی بارش دیکھی ہے اچھا آسمان سے بارش کیسے ہوتی ہے نقطہ نکتا ہوتی ہے کبھی دروازہ اب نے کبھی دیکھے جیسے بالٹی چھوٹی سی بالٹی لے لے بالٹی کو آپ اوپر سے, سے ایسے گرائے ایسے پانی اسمان سے گرتے ہوئے دیکھا نہیں ایک, ایک قطرہ گرتا ہے نوح علیہ سال تو اسلام کے قوم کو جب سزا ملی کیوں ملی توحید کے دشمن تھے مشرک تھے اور نوح علیہ سال اسلم کو اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی اور نجات ملی ایک کشتی میں ایک کشتی میں سوار ہوئے ففتحنا ابواب السماء منہمیر من یعنی جیسے بالٹی کا پانی نہیں گرتا آبشار دیکھیں آبشار کیسے گرتی ہے آبشار آسمان سے پانی کے آبشاریں اتنی نہیں اف الارض عیونا چلتی ہوئی نہر دیکھیے زمین پہ یہی نہر اگر زمین کے اندر سے نکلے کیا حال ہوگا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے زمین کے دروازے کھول دیے گئے فلتقلما اور المر خط قد قدر دونوں پانی مل گئے کوئی امر اللہ تعالی کی طرف سے تھا ایک حکم اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتا تھا اسے پورا کر کے رہے ان غالب المری والا کنت سرنا چلم اللہ تعالیٰ غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پہاڑ ہے وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے تو پانی کیا کرے گا کبھی پانی بھی پہاڑ کے اوپر جا سکتا ہے یہ محتاج کمزور عقل نو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبھی حال دیکھا تو بیٹا آج کچھ نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا یہ پہاڑ بھی کام نہیں آئیں گے کبھی وقت ہے سوار ہو جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ نہیں تو میں آ گیا پھر ہوئی تو کبور آ جب بھی آئے ہلاکت ہوئی غرق ہو گیا دنیا کے پہاڑ غرق ہو گئے دنیا کی کس وجہ سے شرک کی وجہ سے شرک کی نہوست کی وجہ سے میرے بھائی شرک نہوست ہے یہ بدکاری نحوست ہے اس کا اثر جسے میں نے پہلے کہا ہے صرف مومنوں پہ نہیں ہوتا سب لوگوں پہ ہوتا ہے بر تو اللہ تعالیٰ اپنے آئے اپنے پیارے نبی کو بچانا تھا جنگ بدل میں تو فرشتے نازل کیے یہاں پر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے کیا ضرورت تھی پورے دنیا کو تباہ کرنے کی اس وقت ایک ہی گروہ گروسا جمع میں تھے باقی سارے کے سارے مشرک تھے اور سارے کے سارے جو شرک میں زندگی گزارنا چاہتے تھے ان کو اس کے سے خاتمہ کیا اور جنگ بدر کے میں بتا چکا ہوں کہ فرشتہ نازل ہوئے عام جو فرشتے نازل ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشت نازل کیے توحید کے لیے جو توحید ہے ایمان ہے یعنی ایمان کی جو قوت ہے اگر امت میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ پوری آیدت کونے تبدیل کر دیتا ہے لیکن آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے اگر ہم سب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سنت پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی توحید سنت پہ ہو سبحان اکلام اشد اللہ الہ الہ الہ الہ الہ اند